محترم صدر محترم وائس چانسلر محترم اساتذہ محترم حضرات و خواتین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ قرآن مجید ایک ایسا موضوع ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کی مختصر مدت میں یہ ممکن نہیں کہ ان سارے پہلوؤں پر روشی ڈالی جا سکے اس لیے صرف اس کا ایک پہلو یعنی قرآن مجید کی تاریخ شاید چین الفاظ میں میں, میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیج جن میں سے تین سو پندرہ صاحب کتاب تھے ظاہر ہے کہ تین سو پندرہ ساحد اختاب ندیوں کے جو کہ نام پرانے مجید میں نہیں ہے نہ حدیث میں ہے اس لیے ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ان کی تفصیل معلوم کر سکے بعض اشارے ملتے ہیں حضرت عدم پر دس صحیفے نادندے تھے لیکن ان کے بچوں ہم بچوں کی بد نصیبی ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زبان میں جی جا کہ اس کے منترجات کا ہی. اسی طرح حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش بھی پیغمبر تھے اور ان کے متعلق بھی بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان پر چند کتابیں نازل ہوئی تھی کبھی دنیا میں اب کوئی وجود حدیم ترین ندی جن کی طرف منسوخ کتاب کا کچھ حصہ ہم تک پہنچا ہے اور وہ ابھی حال میں وہ حضرت عبریس والداً آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین میں بحر مزدار کے پاس غاروں میں کچھ مقطوطے ملے ان مخطوطوں میں ایک کتاب ہے جو حضرت یعنی گریس علیہ السلام کی طرف منصوب آج میں اس کے ترجمے انگریزی میں شائع ہوگئے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ صحیح ہے کہنا ممکن نہیں کہ یہ حقیقی ہے یا کیا ہے قدیم ترین نبی کی کتاب ہے جس کا کچھ ہم تک ہے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ اشارے نہیں. چنانچہ عراق میں آج بھی ایک چھوٹا سا فرقہ ایک چھوٹی سی قوم پائی جاتی ہے سادیا ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت نوح کی کتاب پر بھی عمل کرتے ہیں حضرت نوح کے بی پر اب تک بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس ان کی پوری کتاب موجود تھی لیکن اب وہ غائب ہو گئی ہے ہمارے پاس موجود تھی. اس کے مندرجات چار پانچ شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہیں انہیں اپنا تعلیم دی اس کے بعد ایک اور ندی آتے ہیں جن کی کتاب کا ذکر کچھ قرآن مجید موجود ہے وہ ابراہیم علیہ السلام صبح سے ابراہیم اور اموسا دو مرتبہ قرآن مجید نے استعمال بھی کرایا ہے اور uh, ان کی کتاب کے مندرجات بھی اسلامی ادبیات میں تو نہیں لیکن یہودی اور عیسائی ادبیات میں چند شطفوں کی حد تک محفوظ ملتے میں مل ان تفصیلوں میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے اسی طرح بعض ایسے uh, انسان جن ان کو سراحت کے ساتھ نبی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا لیکن جن کی نبوت ناممکن رہی ہے ان میں سے ایک شخصیت زردشت کی ہے جس پر پارسی لوگ یا ان کو اپنا نبی مانتے ہیں ان کی نبوت کا امکان میں اس دنافع لیتا ہوں کہ قرآن مجید میں مجوس کی قوم کا ذکر آیا ہے مجوسیوں کا مذہب زردشت کی لائی ہوئی کتاب آگستہ پر مبنی ہے اس کے متعلق ہمارے پاس اس معلومات ہیں اس وہ معلومات میں اس لیے شارتن بیان کرتا ہوں کہ قرآن مدید کا جب ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں تو یہ معلوم ہو کہ کس کو کیا برتری حاصل گرگش کی کتاب جس زبان میں تھی وہ زینت کہلاتی کچھ عرصہ بعد میران پر بعض دوسری قوموں کا حملہ ہوا قبضہ ہوا اور نئے فاتحوں کی زبان وہاں رائج ہوئی اور پرانی زمان وہاں سے ختم ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ زنگ زبان کے جاننے والے بائے مٹھی پر اہل علم تفصیش کے ملک میں کوئی نہیں رہے اس لیے زردش کے دین کے علماء نے اس کتاب کا خلاصہ اور شرح کے طور پر کہ اصل کتاب مشکل تھی اس نئی زبان میں تھا جو پازند کہہ رہا تھی آج کل ہمارے پاس اس عزن نسخے کا ایک بٹے دس حصہ زیادہ سے زیادہ موجود ہوگا باقی حصہ وائف اس ایک بٹے دس حصے میں بھی کچھ چیزیں عبادات کے متعلق ہیں کچھ چیزیں دیگر اقام کے متعلق ہیں بہرحال دنیا کا جو قدیم ترین دینی, دینی دینی کتاب تھی جس کو ہم آغستہ کے نام سے مش معلوم کرتے ہیں جانتے ہیں وہ کامل طور پر ہم نہیں پہنچتے پھر ست ایک چیز کا میں ذکر کروں گا اشارتن اس کتاب میں آبستہ میں علاوہ اور چیزوں کے اس بات کا ذکر ہے کہ ترجش کے مطابق میں نے دین کو مکمل نہیں کیا میرے پاس ایک اور ندیا آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا اور اس کا نام ہوگا اللہ محمد کا لفظ وہاں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رحمت اللہ علیہ دنیاؤ کے لیے ساری کائنات کے لیے رحمت یہ لفظ نے استعمال کیا ہندوستان میں بھی تین ہی کتابیں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کے ہاں عقیدہ بھی ہے کہ یہ خدا کی الہام کردہ کتاب ہے وہاں وید بھی ہیں وہاں پرانا بھی ہیں وہاں پرشت بھی ہیں وہاں اور کتابیں بھی ہیں اور یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ ساری کتابیں ایک ہی نبی پر نادر ہوئی ہوں گی ممکن ہے متعدد ہمبیا پر نادل ہوئی ہوں اگر وہ ہمبیا تھے ان میں بھی اس طرح کے اشارے ملتے ہیں چنانچہ پرانا نانی کتابوں میں جس لفظ کو کچھ اہمیت بھی حاصل ہے پرانا وہی لفظ ہے جو اردو لفظ پرانا یعنی حدیب اور اس کی طرف ہمیں ایک عجیب و غریب اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے اس چیز کا پرانی کتابوں میں ہے کیا اس کا پران سے کوئی ربط ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن بہرحال دس جو ہیں ان میں سے ایک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ریت کے ریت کے علاقے میں پیدا ہو اور اس کی کی ماں کا نام ہوگا قابل اعتماد اس کے باپ کا نام ہوگا اللہ کا غلام اور وہ اپنے وطن سے شمال میں جا کر بسنے پر مجبور ہوگا اور پھر وہ اپنے وطن کو دس ہزار آدمیوں کی مدد سے فتح کرے اور اس کی جنگ کی جو رتھ ہوگی اس کو اونچ کھینچیں گے اور وہ اتنے تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک گے تو کس طرح کے اشارے بھی ملتے ہیں انہیں اس کتاب میں جس سے ممکن ہے رسول اکرم کی متعلق اشارہ بہرحال ان پرانی کتابوں کے علاوہ وہ کتابیں جو خاص کر مسلمانوں میں معروف ہیں یعنی طوریت اور زبور اور انجین اس کا بھی چینل تھا میں ذکر کروں گا بطور تنظیب اور پھر اس کے بعد پرانے مزید کا آپ سے ذکر کروں گا توریت حضرت موسیٰ کی طرف ناول شدہ کتاب سمجھی جاتی ہے اس معنی میں کہ اصل میں طوریت ایک جز ہے اس کتاب کا طوریت کے معنی ہے خانوں اس لیے حضرت موسیٰ کی طرف جو پانچ کتابیں یہودیوں کی ہاں منسوب ہیں ان میں سے تیسری کتاب کا نام ہے قانون پہلی کتاب کتاب پیدائش کہلاتی ہے دوسری کتاب کتاب فروغ یعنی مصر سے نکلنے کے حالات ہیں تیسری کتاب قانون ہے چوتھی کتاب کا نام ہے آداد و شمار چونکہ حضرت نوسا نے حکم دیا تھا کہ یہودیوں کی مردم شماری کی جائے قبیلہ وار جانچہ اس کی آداد و شمار سے ملتے ہیں اس لیے اس کتاب کا نام بھی آداد و شماری رکھا جاتا اور پانچویں کتاب کو ہم تسنیا کا نام دیتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ پرانی چیزوں ہی کو دوبارہ دہرایا جائے ریکیپچویٹ کیا جائے یا اس کی تشریح کی جائے یہ پانچویں کتاب شروع میں یہودیوں کے ہاں پائی نہیں جاتی تھی حضرت موسیٰ کے کوئی چھ سو سال بعد ایک جنگ کے زمانے میں ایک شخص ملک کے یہودی بادشاہ کے پاس ایک کتاب لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ کتاب غار میں ملی ہے اور معلوم نہیں کس کی ہے گمنام کتاب مگر اس میں دینی احکام نظر آتی بادشاہ نے اپنے زمانے کی नबिया عورت کے پاس یہودی ہو کہ ہاں عورتیں بھی نبی ہوتے رہی रही رہی ہیں کم از کم وہ دعویٰ کرتے ہیں ایک ندیا کے پاس اس نسخے کو دھو گا اور اس ندیاں نے کہا کہ یہ حضرت نصاحی کی کتاب ہے چنانچہ حضرت نصح کے چھ سو سال بعد سے اس کو حضرت जाने کی طرف منسوخ کیا جانے لگا ہے اور اسے کتاب تشنیہ کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسری ابتدائی چار کتابوں ہی کی حکام کو دہرایا گیا اس نے شدت میں اضافہ ہی کر کے بہرحال یہ پانچ کتابیں اس کی سرگزشت یہ ہے جب حضرت نوسیٰ کی وفات کے بعد حضرت نوشا اور اس کے بعد ان کے بعد کے امبیا کے زمانے میں یہودیوں نے فلسطین کا کچھ حصہ فتح کیا وہاں حکومت شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد عراق کے حکمران نے بفد نصر یا نفت نذر اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور چونکہ اس کا دین یہودیوں کے دین سے مختلف تھا اس لیے صرف ملک پر قبضہ کرنے پر اس نے اتفا نہیں کیا بلکہ ان دشمنوں کے دین کو بھی دنیا سے محو نابود کرنے کی خاطر تو ریت کے جتنے قلمی نسخے تھے ان سب کو جمع کیا اور آگ لگائی ایک نسخہ بھی باقی تھا یہودی موریفوں کے مطابق اس کے ایک سو سال بعد ان کے ایک نبی حضرت ازرا حضرت عزیر ہی کا نام ہو حضرت ازرا نے یہ کہا کہ مجھے طور زبانی یاد ہے اور املا کر یہ اس کے اعادے کی سوچ اس کے کچھ عرصہ بعد روما کے ایک حکمران نے فلسطین پر حملہ کیا اور سپا صدار کا نام تھا انٹیوپس اس نے بھی وہی کام کیا جو بکت عنصر نے کیا تھا یعنی نے یہودیوں کی کتابیں جمع کی ان کو پھر درا دوسری مرتبہ وہ ہیں. اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور نے فوج بھیجی، کی اس نے پھر تیسری مرتبہ یہودیوں کی کتابوں کو جو فلسطین میں اسے مل جمع کر کے تباہ تاراج کی اب ہمارے پاس جو کتاب کے نام سے ملتی ہے یعنی حضرت مسا کی کرم منصوب پانچ کتابیں ہیں وہ ان تین چار مرتبہ کی تباہی کے بعد زیادہ شدہ کتابیں ہیں کس طرح ادا ہوا اور اس نے ان کا ارادہ کیا اس کے مطالعہ میں کوئی معلومات نہیں البتہ جو شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے پینچاتی حضرت نسا کی پانچ کتابوں کو تو اس کو دو چیزوں سے ثابتہ پڑتا بعض وقت تو اسے اس میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کھٹکتی ہیں کہ یہ اصل میں نہیں ہونا چاہیے بات کا اضافہ میں بھی آپ کو اس ایک مثال دوں گا اسی طرح وہ بعض کتابیں کتاب کو پڑھتا ہے تو بعض چیزیں اسے ایسی نظر آتی ہیں جہاں اس کی تشنگی باقی رہتی ہے اور ان کو تلاش کرتا ہے وہ وہاں نہیں ہو کچھ چیزیں کم بھی ہیں اور کچھ چیزیں زائد ہیں جو چیزیں زائد ہو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت نصاب کی طرف منسوخ کتاب میں حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد کے واقعات نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر آپ کتاب تسنیاں پڑھیں تو اس کے آخری باب میں حضرت موسیٰ کی بیماری حضرت موسیٰ کی وفات حضرت مسیع کے دفن اور اس کے بعد کے واقعات کا یقینا تو یہ حصہ یقیناً بدی طور پر بات کا اضافہ ہے اور کتنے چیزوں کا اضافہ ہوا یہ خدا بہتر جانتا ہے مگر یہ چیز ایسی ہے جو ہر پڑھنے والے کو فوراً محسوس ہو جائے اسی طرح جن چیزوں کی کمی نظر آتی ہے جن चाहिए وہاں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کم از کم بیس مرتبہ پینٹاٹو میں اس طرح کے الفاظات اس قصے کی تفصیلیں یا اس حکوم کی تفصیلیں فلاں باپ میں ملیں گی ایک باپ کا نام دیا ہے خدا کی جنگیں ایک اور باپ کا نام دیا ہے مخلص اور نیک لوگوں کی کتاب اس طرح کوئی بیس مرتبہ ذکر آیا ہے کہ یہ تفصیلیں اس باب میں ملیں وہ باب موجود نہیں یہ کچھ حالات ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے تو توریت کے جو کافی ضخی صورت میں ہمارے پاس ہمارے آتوں میں موجود ہے دنیا کی ساری زبانوں میں اس کی تبدیلیں ہو چکی کا نام مسلمانوں میں عام طور پر لیا جاتا ہے اور ہمارا تصور یہ رہا ہے کہ وہ بھی تو ریسی کی طرح اور انجیل کی طرح کوئی مستقل کتاب ہو لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو چیز حضرت داود کی طرف منسوب ہے اور جس کو وہ شام یا زبور کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے اس معنی میں اس میں خدا کی حمد و ثنا بیٹے نظمیں ہیں اور کوئی نیا حکم نہیں ہے جس طرح ہمارا تصور ہے کہ ہر ندی ایک نئی شریعت لاتا ہے اس کتاب میں کسی نئی شریعت کا ذکر نہیں ملتا جس طرح پرانی کتابوں کے متعلق قرآن سے لے کر اور آبستہ سے لے کر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں ایک آخری ندی کا کی بشارت ہے تو ریت میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں زبر میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو سرگزش طوریت کی رہی وہی سرگزش کی بھی رہی میں اس کو چھوڑ کر اب انجیل کا ذکر کرتا ہوں. یہ تصور ہے کہ وہ ایک مستقل کتاب جو خدا کی طرف سے نادل ہوئی تھی اور ندی کو دی گئی تھی لیکن ہمارے پاس عیسائیوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی جو انجیل پائی جاتی ہے وہ ایک انجیل نہیں ہے بلکہ چار انجیل ہیں میتھی اور مارک اور چار آدمیوں کی طرح منسوخ اور یہ چار کتابیں بھی ساری انجیلیں نہیں ہیں بلکہ عیسائی محرفوں کے مطابق ستر سے زیادہ انجیلیں پائی جاتی تھیں جن میں سے ان چار کو عابر اعتماد خراب دیا گیا ہے اور باقی کو فقری فن مشتبہ اور شبہ سے بھری ہوئی دیا ان کے پڑھنے سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے احکام کی صورت میں لکھیں بلکہ وہ ہے سوانے عمری حضرت عیسیٰ سے. پہلے ایک شخص نے لکھا پھر دوسرے نے اسی کا دیکھا دیکھی تیسرے چوتھے نے ہر شخص نے حضرت عیسیٰ کی سوانے عمری لکھی اور اس کو انجیل کا نام دیا لفظ انجیل کے معنی ہے خوشخ اور اس نام کے دینے کی والد مند وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حالات منجوں میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ عام طور پر کسی گاؤں میں جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے کہتے تھے میں بشارت دیتا ہوں کہ خدا کی حکمرانی اب جلد آنے والی ہے تو شاید اس اساس پر اس کتاب کا وہ نام بھی تھا لیکن اگر حضرت عیسیٰ پر کوئی انجیل نازل ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ نے اسے لکھوایا نہیں اور آج دنیا میں اس کا کوئی وجود اب ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی سبان عمریاں بہت سے لوگوں نے لکھی تھی اور ان سبانح عمریوں کو ہر مول نے انجیل کا نام دیا تھا اور ان میں سے چار کو قبیسہ نے قابل اعتماد کرا دیا ہے اور باقی کو رکھ ان چار انجلوں کے کی انتخاب کے متعلق کسی کو کولم کس نے انتخاب کیا کب انتخاب کیا کیوں انتخاب کیا کس اثاث پر انتخاب کیا کسی کو کچھ نہ فرانس کا ایک مشہور محرف گزرا ہے والطے اسے بدیم شخص بھی کہا جاتا ہے کم از کم فرانس کے عیسائی کیتھولک لوگ اسے ایک بدیم خراتے وہ گا میں کہہ نہیں سکتا اس نے اپنی ایک بہت مشہور محرف گزرا ہے اس نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کلیسا کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو ستر ستائد انجیلیں ہیں اور ان میں کچھ آپس میں اختلافات بھی ہیں ان میں سے انتخاب ایسی انجیلوں کا کیا جائے جو قابل اعتماد اس کا طریقہ یہ کیا کہ ان ساری انجیلوں کو ایک مرتبہ ایک کلیسا نے عباد کے مقام کے ایک پاس ایک نیز پر جمع کیا پھر اس میز کو ہلایا گیا جو کتابیں نیچے گر گئیں ان کو ناقابل اعتماد दिया गया گیا اور ہلانے کے باوجود بھی جو पर پر रहे رہے ان کو قابل اعتماد کرا دیا گیا. یہ والٹیر کا بیان دی. لیکن آ, کس احساس پر اس نے یہ لکھا یہ کہنا میرے لیے بہت دشوار ہے اور ظاہر ہے کہ عیسائی لوگ اس کو رد کرتے ہیں اور اس بیان کرنے والے شخص کو بھی رد کرتے ہیں کہ وہ بدماش تھا جھوٹا تھا بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی لکھوائی ہوئی انجیل دنیا میں موجود ہے اس پر سب و جو چیز ہمارے پاس انجیل کے نام سے اس وقت ملتی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی سوانح عمر یہاں جس طرح مسلمان ہیں کہ یہاں قطب سیرت پائی جاتی ہے اسے سیرت حضرت عیسیٰ ہم کیسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی انجیل اپنے پر ناول شدہ خدائی حکام کو کیوں نہیں لکھ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے ممکن ہے غلط ہو میں آپ سے عرض دیے حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ان سے پہلے کے نبی حضرت عیسیٰ پر جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی کیا درگت بنتی دشمن حملہ کرتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں اسے جلاتے ہیں غارت کرتے ہیں نسب نابود کرتے ہیں۔ غالباً انہوں نے سوچا کہ میری کتاب کا بھی وہی اشر نہ ہو لہٰذا بہتر ہے کہ میں لکھوایا ہی نہ جائے لوگوں کو حز رہے لوگوں کے ذہنوں میں رہے اور عبادت دار مومن لوگوں کے پاس وہ ادب سے اس کو یاد رکھیں گے ادب سے اپنے بات کی نظروں تک پہنچائیں شاید یہ تصور تھا جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے انجیل کو لکھوایا ہی نہیں اور اداقی خطن و دنیا میں موجود ہی نہیں دوسرا نظریہ میرا یہ ہے کہ خدا چونکہ ایک اضلی اور ابھی علم کا شخصیت ذات ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت آدم کو ایک حکم دے اور بعد کے نبی کو کوئی دوسرا حکم کے بالکل برعکس دے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو کچھ احکام دے اور بعد کے نبی کو کچھ مزید احکام دیے جائیں اضافے کے طور پر یہ ہو سکتا ہے فرش کیجئے کہ حضرت آدم پر نازر شدہ کتابیں آج دنیا میں موجود ہوتی میرا تصور یہ ہے کہ خدا کو ایک نئی کتاب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہی کتاب اشتر میں آج بھی کارآمد لیکن جیسا ہم نے ابھی اس مختصر تاریخی مطالعے میں دیکھا کہ قرآن انبیاء کی کوئی کتاب بھی بلا استثنا کوئی کتاب بھی انسانیت تک منو ان کامل صورت میں نہیں پہنچی لہذا اپنی غیر محدود مرحمت کے باعث خدا نے چاہا کہ ایک اور کتاب ایک اور مرتبہ انسان کو کتاب دی جائے احکام دیے جائیں اور اس کی مشیت یہ بھی ہوئی کہ یہ کتاب محفوظ بھی رہے تو یہ قرآن مجید کم نہیں کر ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کس طرح محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا اولا میں اس کی زبان کی طرف کچھ اشارہ کروں عربی زبان میں. اس کی کیا خصوصیت ہے کیوں عربی زبان کا انتخاب ہوا ہے اس آخری نبی کی کتاب میں سے ہر شخص واقف ہوگا کہ زبانیں رستہ رستہ بدل جاتی اردو زبان سے پانچ سو سال پہلے کی کتاب لکھ مجھ... اٹھائیے دیکھیے مشکل سے ہم کو سمجھ دنیا کی ساری زبانوں کا یہی حال ہے انگریزی کی پانچ سو سال پہلے کا مولس چار سر گزرا ہے چار سر کی کتاب کو آج لندن کا کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا سوائے یونیورسٹی کے چین اسپیشلسٹ پروفیسر یہی حال دوسری قدیم اور جدید زبانوں کا ہے یعنی وہ بدل جاتی ہے رفتہ رفتہ ناخبید ہو جاتی ہیں اگر آخری پیغام بھی خدا کا کسی ایسی ہی تبدیل ہونے والی زبان میں آتا تو پھر خدا کی مرحمت کا احتساب یہ تھا کہ ہم بیسویں صدی کے لوگوں کو پھر ایک نئی کتاب دیں تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں کیونکہ پرانی کتاب اب ناقابل فہم ہے ان زبانوں میں اگر کسی زبان کو استثناء ہے کہ وہ نہیں بدلتی وہ عربی زبان نانچ واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم کے ہم اثر عربی جانے پران مدید اور حدیث میں جو زبان استعمال کی اور جو عربی آج ریڈیو پر آپ سنتے ہیں جو عربی آج آپ اخبار عربی اخباروں میں پڑھتے ہیں ان دونوں عربیوں میں نہ گرامر میں فرق ہے نہ الفاظ کے معنیٰ میں فرق ہے نہ اسپیلنگ میں فرق ہے اور نہ تلف ال پروننسیشن میں فرق اگر آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم زندہ ہوں اور میں ایک عرب کی حیثیت سے اپنی موجودہ عربی میں آپ سے گفتگو کروں آپ اس کا ہر لفظ سمجھیں گے اور رسول اللہ اگر مجھے جواب سے جواب مرحمت فرمائے تو آپ کا ہر لفظ میں سمجھ سکوں گا کیونکہ ان دونوں زبانوں میں کوئی فرق دوسرے الفاظ میں میں اس سے استمبا یہ کرتا ہوں کہ آخری نبی پر بھیجی ہوئی آخری کتاب ایسی زبان میں ہونی چاہیے جو ویت بدل کی گیت لہٰذا عربی کا انتخاب کیا گیا جو ایسی زبان ہے جس میں علاوہ اور خصوصیتوں کی اس کا ترم اور اس کی صاحت و بلاغت وغیرہ کے یہ خصوصیت ایک ایسی چیز ہے جس ہم سب مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان ایک غیر تبدل فجی چیز ہے اور اس کے لیے ہمیں عربوں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ڈائلیکٹس کو اپنے مختلف علاقوں کی زبانوں کو زبان نہیں بنایا اور اپنی علمی زبان اپنی تحریری زبان وہی رکھی جو رسول اللہ کے زمانے سے چلی آ رہی جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اب سب ہیں کہ وہ ایک دم ایک ساتھ نازل نہیں ہوا جیسا کہ توریف کے متعلق یہودیوں کا بیان ہے کہ خدا نے تختیوں پر لکھ کر انہیں ایک مرتبہ دیا اس کی برفیلا قرآن مجید کئی سال تک جستا جستا جیسا کہ ہمارے مالک رہتے ہیں نازل ہوتا رہا اور اس کا مجموعہ ہے جو پرانے مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اس کا آغاز ہوا سن پانچ سو دس میں جب رسول کریم موتقب تھے احتجاف کیے ہوئے تھے وار ہیرا میں اور وہاں جبریل آتے ہیں اور آپ تک خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ پیغام بہت ہی اکثر انداز پیغام رسول کریم ایک عومی تھی انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس قومی شخص کو صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا حکم دیا گیا وہ یہ ہے اخرا پڑھ اور پھر قلم کی تعریف کی گئی ہے کہا گیا کیوں پڑھنے کا حکم دیا تھا اس لیے کہ قلم ہی کے ذریعے سے خدا انسان کو وہ چیز بتاتا ہے جو نہیں جاتا یا دوسرے الفاظ میں قلم ہی وہ چیز ہے جو انسانی تمدن انسانی تہذیب کا ڈپازیٹری ہے تو اس کا وجود اسی کی وجہ سے پرانی چیزوں کو محفوظ رکھا جائے نئی چیزوں کا اضافہ کیا جائے آنے والوں کو دیا جائے آنے والے اپنی چیزوں کا اضافہ کرتے رہیں یہی ہے انسانی تمدن اور انسانی تہذیب کا ارتفا اور اسی کی وجہ سے انسان کو دیگر حیوانات پر دیا ملتا ہے ورنہ آپ غور کریں کہ کوا اب سے بیس لاکھ سال پہلے مثلاً جس طرح گھونسلہ بناتا تھا آج بھی اسی طرح بناتا تھا کوئی طرف اور انسان وہ جانور ہے جو اب چاند تک پہنچ چکا ہے اس نے جو ترقیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ساری کائنات پر حکومت ہے غرض یہ ہے کہ یہ ساری ترقیاں انسان نے اس لیے کی ہے کہ اس کو اپنے سے پہلے کے لوگوں کے تجربات کا علم ہوا اور اس نے اس اپنے ذاتی تجربوں سے کچھ تصویر اضافہ بھی کیا اور اس سے استفادہ کرتا رہا اور یہ سب مدہونِ منت ہے قلم کا اسی لیے علامہ بالقلم علّہ انسان عمالم یعلم کی طرف الاندی میں بہت ہی ولیغند میں اضافہ اشارہ کیا جب یہ پانچ ابتدائی آیتیں سورۂۂخلا کی نازل ہیں رسول کری بار کو چھوڑ کر گھر واپس آئے دیے کو سنایا آج یہ واقعہ مجھے پیش آیا ہے مجھے خوف ہے کہ وہ شاید کسی شیطان کی چیز ہو میرا دل ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے تشفیع دلائی اور کہا کہ تم اب تک ایسی زندگی گزارتے رہے ہو جو ناقابل اعتراض ہے غریبوں کی مدد کرنا بیواؤں کی مدد کرنا محتاجوں کی مدد کرنا فلاں فلائیں ایسے شخص کو خدا जाय نہیں کرے گا میرا تجزات بھائی ہے ورخہ دن نوفل جو ان چیزوں کو فرشتے اور بہی اور فلاں سے واقف ہے کل صبح جا کر اسے گفتگو کریں گے وہ تمہیں بیان کر سکے گا میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ کبھی شیطان نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہو صبح کو وہ ایک روایت کے متعلق اپنے ساتھ لے جاتی ہے ورخہ دن کے پاس اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے ان کی عزیز دوست ابو بکر آئے اور حضرت خدیجہ نے ان کو قصہ سنایا اور کہا کہ ساتھ لے جاؤ اپنے برقع سے ملا برقہ بن نوقل بہت بوڑھے تھے سالت ضائع ہو چکی تھی نشرانی مذہب کے تھے اس کا ایک طویل قصہ ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کروں گا اور اس کے پاس جب رسول اللہ پہنچے اور قصہ سنا آیا تو برخوا نے بے ساختہ یہ الفاظ انکار زبان کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تم نے ابھی بیان کی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو یہ ناموس موسا سے مشاب ناموس کا لفظ عام طور پر اردو میں عزت نفس کے معنی میں مشتعمل ہوتا ہے ظاہر ہے وہ یہاں کام نہیں دے گا حضرت موسیٰ کی عزت نفس سے مشابے ہے بے معنی سے بعض لوگ بعض مفصر وغیرہ ناموس کے معنی لکھتے ہیں کہ قابل اعتماد وہ بھی یہاں کام ہے وہ اس لیے لیتے ہیں کہ حضرت جبریل کو ناموس کا نام دیا جاتا ہے اسلامی ربیات میں وہ روح الامین ہے مگر وہ معنی بھی یہاں کام نہیں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ناموس اصل میں ایک اجنبی لفظ ہے جو معرب ہو کر عربی میں مستعمل سے یہ لفظ ہے نوموس یونانی زبان اور نوموز کا لفظ توریت کے معنی میں استعمال ہوتا تو ہے یونانی زبان میں تویت کو نوموس سے دوسرے الفاظ میں برقع نوسل کا بیان یہ ہے کہ یہ چیز مشاور ہے توریت اسلام سے جو زیادہ معقول نظر آتا ہے بہرحال آگے چلیں ہم قدیم ترین ذکر دان مزید کے کی تبلیغ کے متعلق اور ان تک پہنچانے کے متعلق ابن اصاق نے کیا ابن اصاق کی کتاب المغازی ضائع ہو گئی تھی لیکن اس کے کچھ ٹکڑے حال میں ملے ہیں اور ابھی حال میں حکومت مراکش نے اس کو شائع ہی کیا اس میں کوئی دیڑھ ستری ایک روایت ہے جو بہت دلچسپ ہے جس کو ابن شام نے اپنے سیرت النبی میں معلوم نے کس بنا پر ساون نہیں لیا چھوڑ دیا اس کے الفاظ یہ ہی ہیں جب کبھی رسول اللہ پر قرآن مجید کی, کی کوئی عبارت نازل ہوتی تو آپ سب سے پہلے اس کو مردوں کی جماعت میں تلاوت فرماتے پھر اس کے بعد دنیا اسی عبارت کو عورتوں کی خصوصی محفل میں بھی سن. یہ اسلامی تعلیم کی تاریخ میں بہت اہم واقعہ ہے کہ رسول اللہ کو عورت کی تعلیم سے بھی اتنی ہی دلچسپی تھی جتنی مردوں کی تعلیم جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا اس سے آگاہ کراتی آپ مردوں کو بھی اور عورتوں یہ قدیم ترین شارہ ہے جو ملتا ہے مجید کی تبلیغ کے مجید سے اور ان کو باخت کرانے ہی. اس کے بعد کیا پیش آیا یہ کہنا مشکل ہے لیکن جلدی ہی ہمیں ایک نئی چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اس کو لکھوایا جائے اور غالباً کرانا بھی اسی زمانے سے تعلق ہے یعنی بالکل ابتدائی زمانہ جب حضرت جبریل نے پہلی وحی کے موقع پر قرآن مجید کی ابتدائی پانچ آیتیں سورہ یفرا کی پہنچائیں رسول اللہ تک تو حدیث کے مطابق انہوں نے دو کام اور کیے حضرت جبریل ایک تو رسول اللہ کو وضو کرنا سکھایا کہ نماز کے لیے کس طرح اپنے آپ کو جسمانی طور پر پاک, پاک کرے اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جناچہ جبیل امام بنے اور پیغمبر مختلف کی حیثیت سے پیچھے رہ کر دیکھتے رہے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے کھڑے ہوں پھر رکو میں جائیں پھر سلجھا کریں وغیرہ تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائے ظاہر ہے کہ نماز میں قرآن مجید سی آیتیں پڑھی جاتی تو ابتدائی زمانے ہی سے جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ نے انہیں حکم دیا ہوگا کہ قرآن مریض کو حفظ بھی کرو اور روزانہ جتنی نمازیں پڑھنی ہیں ان نمازوں میں ان کا ارادہ بھی کرتے دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس وقت حفظ کرنا اور اس کو لکھنا وہ اس لیے کہ آدمی کو کسی نئی چیز کے اکبر کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا اس کے سامنے کوئی تحریری چیز ہو تو وہ اسی کو بار بار پڑھتا ہے بلاثر میں دوسرے الفاظ میں حفظ کرنا اور لکھنا دونوں ایک ہی زمانے کی چیز اس میں ہمارے معالد بیان کرتے ہیں مؤث بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم جب کوئی آیت ناول ہوتی تو اپنے صحابہ میں سے کسی ایسے شخص کو جسے لکھنا پڑھنا آتا ہو یاد فرماتے اور اس کو عملہ کراتے کہ یہ وہی آئی ہے اسے لکھوں اور ایک بڑی اہم چیز یہ ہے لکھنے کے بعد اس سے کہتے جو لکھا ہے اسے پڑھ کر سنا تاکہ اگر کاطب نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح کر سکے یہ قرآن مجید کی تدوین کی تاریخ کا آغاز ہے رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آیت نابل ہوتی تو اسے لکھواتے اور کاطب جب سے وہ لکھ لیتا تو اسے سے کہتے کہ اسے راج سماج کے طور پر پڑھ کر سناؤ تاکہ اس میں اگر کوئی اطفاقاً غلطی رہ گئی ہے تو اس کی اصلاح کی جا سکے اور پھر اپنے صحابہ کو حکم دیتے کہ اسے ازبر کرو اور روزانہ دو وقت نمازوں میں پڑھو کیونکہ ابتدان سے دو نماز اور معراج کے بعد سے پانچ نمازیں ہیں تو دو کی جگہ پانچ مرتبہ لوگ اس کو نماز میں دہرانے اس کا ایک عملی فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر حفظہ اچھا نہ ہو اور سال مہینے میں عید کی عید بقرعید میں ایک مرتبہ پرانے مجید کو حفظ سے پڑھے تو ممکن ہے بھول جائے لیکن آدمی اگر پانچ مرتبہ اسے روزانہ دہراتا رہے تو اس کا حفظ محفوظ رہے گا وہ کبھی بھولے گا یہ عملی فائدہ بھی نظر آتا ہے بہرحال قرآن مجید کو لکھنا اور اسے حفظ کرنا اس کا رسول اللہ نے حکم دیا اور اس سے پہلے کی انبیاء میں ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی اس سے بڑھ کر ایک اور اہم کام ہوا وہ یہ کہ فرض کیجئے میرے پاس ایک تحریری نسخہ نا جس میں کچھ غلطیاں کسی نہ کسی وجہ سے کافی کی غلطی سے یا کسی اور ہو. اور اس غلط نسخے کو میں حفظ کر لیتا ہوں ظاہر ہے کہ جس طرح اصل تحریری نسخہ غلط ہے اسی طرح میرا حفظ بھی غلط ہوگا اس کی اصلاح کس طرح کی ہے اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور کہا کہ مسلمان کو پرانا مجید کسی مستند استاد ہی سے پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ قلمی نسخہ بازار سے خرید لیں یا مطبوعہ نسخہ اسے پڑھ لیں یہ کافی نہیں اس کو مستند استاذ سے پڑھنا چاہیے اسی کیا معنی ہے پہلے تو رسول اللہ کی ذات آپ سے دل بڑھ کر قرآن سے باقی ہو نہیں سکتا اس لیے ہر مسلمان کو رسول اللہ سے قرآن سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اور تحریری نسخہ ہے تو اس کو عبور کے سامنے تلاوت کرنا چاہیے اور رسول اللہ اگر یہ فرمائے ہاں یہ ٹھیک ہے تو پھر اسے ہستا جب کام بڑھ جائے تو ظاہر ہے ایک آدمی سارے لوگوں کی تعلیم و تربیت انجام نہیں دیتی اس لیے رسول اللہ نے چند ایسے صحابہ کو جن کی قرآندانی پر کے متعلق آپ پورا اعتماد تھا یہ حکم دیا کہ اب تم بھی پڑھایا یہ تھے مستند استاد یعنی جن کو رسول کریم خود سند دیتے ہیں کہ تم پڑھانے کے ساتھ اور اس کا سلسلہ غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی دنیا میں باقی اگر کوئی شخص اسی استاد کے پاس قرآن مجید پڑھتا ہے یہ چیز خاص کر ہمارے حافظوں میں موجود ہے تو خیرات کی تکمیل کے بعد استاد کی طرف سے اس کو ایک صنعت مل اس سند میں وہ استاد لکھتا ہے کہ میں نے اپنے شاگرد فلاں کو قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی خراط کے جو اصول ہیں ان کو ملوط رکھ کر جو تعلیم بھی ہے وہ بالکل وہی ہے جو مجھے میرے استاد میں پہنچائی تھی اور اس نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ اس کو اس کے استاد نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور اس کا سلسلہ پہنچتا ہے رسول اللہ تو یہ سلسلہ آج بھی ہم نے محفوظ رکھا ہے اسلامک ٹریڈیشن میں دنیا کی کسی قوم میں اپنی مذہبی کتاب کے متعلق یہ اصول کبھی اہلیہ ہے یہ چیزیں قرآنِ مجید کی تدوین کے سلسلے میں ادن میں پیش آیا مگر اسی پر اکتفا نہیں ایک اور چیز کی ضرورت تھی اور وہ شروع ہوئی اس کے میں اس کا ذکر کروں قرآن مریف کے تحریری نسخوں کے متعلق سے اشارہ کرتا چلوں کہ کب سے اس کا پتہ چلتا ہے غالباً نغوت کے پانچویں سال کا واقعہ ہے حضرت عمر میں اسلام قبول تھی ان کے واقعات سے آپ واقف ہوں گے وہ اللہ کی اس زمانے میں بہت سخت جانی دشمن تھے اور ایک دن طے کر کے گھر سے نکلے کہ اب میں اس فتنے کا خاتمہ کروں نعوذ باللہ اور رسول اللہ کو قتل کرنا راستے میں ان کا ایک رشتے دار انہیں ملا جس میں اسلام کو قبول کر لیا تھا لیکن اسے چھپا رکھا تھا اس نے عمر سے حضرت عمر سے پوچھا کہ ہتھیار کہاں جا رہے ہو ہتھیار سے لیس اور چونکہ رشتے دار تھے حضرت عمر نے کہہ دیا ہاں میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے ہنگامہ مچا رکھا اس رشتہ دار نے اس سے کہا آئے عمر اپنے فبیلے کو بنی ہاشم کے زبردست طاقتور قبیلے سے جنگ میں مشغول کرانے سے پہلے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو چکی ہے اس کا شوہر خدا بھی مسلمان ہو چکا ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لو بعد میں دنیا کی اصلاح کر وہ حیران ہوئے ابرت عمر سیدھا اپنے بہن کے گھر پر پہنچے اور دروازے کے پاس انہوں نے اندر سے کچھ آواز سنی جیسے کوئی شخص کچھ جا رہا ہے کچھ چیز پڑ رہا ہے بہت زور سے دروازے کو ٹھونکا اور گھر کے اندر سے بہن نے نکلی دروازہ کھولا اور یہ اندر پہنچے اور وہاں سخت ڈانی سے گسے اس فکسر سے آپ لوگ واقف ہیں میں مختصر ہم ذکر کر رہا ہوں کہ دل آخر حضرت عمر میں اپنی بہن کو اس پر آمادہ کیا کہ جو چیز وہ پڑھ رہی تھی وہ ان کو دکھائے اور اس نے آپ سے غسل کروانے کے بعد وہ چیز ان کو پیش کی یہ تھی قرآن مجید کی چند صورت ان کو پڑھ کر حضرت عمر متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے اس خوشی سے آپ لوگ لیکن میں اس کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی کم از کم چند صورتوں کو تحری حالت تحریری حالت میں پایا جانا جس کا ذکر سن پانچ نبوی سے آٹھ قبل ہجرت سے چلتا ہے اس کے بعد جس تحریر نسخے کا پتہ چلتا ہے وہ, وہ بھی دلچسپ ہے یہ بیت اخبا کے زمانے کا ذکر ہے غالباً بیت اخبہ ثانی کا مدینے سے کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ان میں سے ایک شخص کو جو بنی غریخ کا تھا سمودی نے سرحد سے لکھا ہے رسول اللہ نے قرآن مجید کا اس وقت تک ناول شدہ جتنی صورتیں تھیں ان کا ایک مکمل مجموعہ سپورت کیا اور یہ صحابی مدین منورہ پہنچ کر اپنے قبیلے اپنے محلے کی مسجد میں اس کو بلند روز پڑھا کر تو گیا یہ قرآن مجید کے مدون ہونے تحریری صورت میں آنے کا ایک دوسرا واقعہ ہے جس کا مدفین نے سراہ سے لکھی تھی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے مستند استاد سے پڑھنا پہلی چیز تحریری صورت میں لکھ رکھنا تاکہ بھول جائیں حافظے کسی کو کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کو دیکھ کر اس کے حافظے کو تازہ کرنا اور حفظ کرنا ان تین چیزوں کا حکم دیا لیکن اس میں ایک پیچیدگی اس طرح پیدا ہو گئی تھی کہ قرآن مجید کامل حالت میں ایک وقت میں نادل بلکہ جستا جستا 23 سال کی عرصے میں نازل ہوا اور رسول کریم نے اپنی حکمت نببی کے تحت اس کو میکینیکلی مدون نہیں کیا کہ پہلی آج شروع میں ہو بعد میں نازل شدہ دوسرے نمبر تھا تیسرے نمبر, نمبر تھا یہ نہیں بلکہ اس کی تدرییر ایک اور ہی رکھی قرآن مجید کی ابلی نازل شدہ عیاتیں جیسا لیا میں نے آپ سے بیان کیا سورۂ اخراجی کی ابتدائی پانچ صورتیں یہ اب سورہ نمبر چھیانوے میں ہے قرآن مجید کی کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان میں سے چھیانوے نمبر پر ابتدائی اور بالکل ابتدائی جو چیزیں ہیں مثلا سورہ بخراسلامین وہ مدینۂ منبرا میں حضرت کے بعد نازل ہیں چھیاسی صورتیں نازل ہو چکی تھی مکہ میں ستسی میں صورت مدینہ میں نازل ہوئی سورۂ بخرا یہ ہمیں نظر آتا ہے بالکل قرآن کی ابتدا دوسرے الفاظ میں اس کرنالوجیکل حالت میں نہیں بلکہ دوسری حالت میں تقریر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دشواریاں پیش آ سکتی یعنی آج ایک صورت ہوئی رسول اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو فلا مقام پر لکھو پھر کل ایک نایت ناویل ہوتی ہے اس کو فلان آیت سے خبر لکھو آیت کے بعد لکھو فلاں صورت میں تو ضرورت تھی کہ فوقتاً ایک طرح کی نظرثانی ہوتی رہے لوگوں کی یہاں کے نسخوں اور اس کا ذکر ملتا ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے پاس سے سن دو ہجری سے جب رمضان کا روزہ فرق سے لکھا ہے کہ رسول کریم رمضان کے مہینے میں دن کے پبلک طور پر مجید میں بیٹھے ہوئے مجید کو سے لے کر آخر تک جس کو لکھنا پڑنا آتا تھا وہ اپنا ذاتی نسخہ ساتھ لاتا اور اس رسول اللہ کی کلاوت پر اسے کولیٹ کرتا تاکہ کوئی اس سے غلطی ہوئی ہے کسی جگہ کسی لفظ کے لکھنے میں یا اسے کوئی غلطی ہوئی ہے سوروں کے آگے پیچھے شروع میں اور بعد میں ہونے میں تو وہ انتیس لاکھ ہے اور یہ چیز کہلائی تھی ارزا یعنی پیشکش اور مورثی نے بخاری وغیرہ نے سراحت کی ہے کہ آخری سال ہو یا سے چند مہینے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس سال رسول اللہ نے اس کو ایک نہیں دو مرتبہ پورے کا پورا لوگوں کو سنا اور یہ جی بھی کہا جبریل نے مجھے اس کا حکم دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات اب قریب آ گئی ہے لہذا پرانے مجید کے مطابق جبریل نے حکم دیا ہے تو میں اتنے دو مرتبہ پڑھ کر سناؤں تاکہ کوئی غلطیاں ہوئی ہوں کسی چیز کو باقی رہے یہ اچھی تدبیر جو آخری ندی نے آخری پیغام ربانی کی حفاظت کے لیے اختیار اور اس طرح قرآن ہم تک پہنچنے کا قابل اعتماد حالت میں پہنچنے کا انتظام تھا اس کے بعد کیا پیش آیا رسول اللہ کی وفات دل. شروع میں کسی کی توجہ قرآن کی طرف مقبول نہیں ہوئی لوگوں کے پاس موجود تھا لوگ اس کا احترام کرتے تھے لوگ اس کو نمازیں پڑھاتے لیکن ایک واقعہ پیشہ جس نے مجبور کر دیا حکومت کو اسلامی حکومت کو اور مسلمانوں کو بھی کے قرآن پر دبجو اس معنی میں کوئی سرکاری نسخہ موجود نہیں تھا اور غالباً کسی ایک شخص کے پاس بھی کاملے پرانے قریب موجود نہیں تھے واقعہ یہ پیش آیا کہ وفات, وفات کے بعد ہی حضور کی ملک میں چند لوگ مرکد ہو گئے سلم کذاب نے نہ صرف اتداد ہی کیا بلکہ اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان کیا اور چونکہ ایک طاقتور خدیلے کا سردار تھا بہت سے لوگ اس کے حامی بھی ہو گئے اور ان سے حضرت تبوب نے جنگ وہ جنگ بڑی شدید تھی مسلمانوں کی فوج کی تعداد کم دشمن کی فوج کی تعداد بہت ہی اور دشمن کے ملک میں جنگ یہ نشر کا واقعہ ہے یماما کے مقام پر جو جنگ ہوئی میں جب وہاں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ موجودہ شہر ریاض ہی کے مضافات کا واقعہ بہرحال یمامہ میں جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں مسلمانوں کی بہت سخت خون ریزی یعنی بے شمار مسلمانوں تھے مارے اور ان شہید ہونے والوں میں چند ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن مجید کے بہترین حافظ سمجھے جاتے جب فتح ہوئی اور قلعہ مدینے کو پہنچی تو مسلمانوں کو فتح کا خوشی تو ہوئی لیکن بے شمار حافظ قرآن لوگوں کی اور اچھے اچھے مسلمانوں کی شہادت پر انتہائی حضرت عمر نے اس سے یہ نتیجہ عکس کیا کہ اگر حکومت قرآن مریض کے تحفظ پر توجہ نہ کرے اور حافظ قرآن رستہ رستہ یا جنگوں میں مارے جائیں یا تبھی موت پر دنیا سے ختم ہو جائیں تو پھر پھرانے مزید کے لیے بھی وہی دشواری پیش آئے گی جو پرانی کی کتابوں کی ہے تو دنیا سے ضائع ہو جائے اس لیے وہ دوڑے ہوئے حضرت ابو کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ قرآن کے تحفظ پر توجہ فرمائیے جمامہ کی جنگ میں چھ ہزار حافظ مسلمان مارے گئے ان میں بہت سے حافظ حضرت عمر اس اجتدا تجویز پر رض ابو بکر کا جواب ایک نئے پہلو کا مظاہرہ کرتا وہ کا جواب بھی ایسے ہی فدائے رسول کا جواب تھا انہوں نے کہا اے عمر جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کیا عظرت عمر بحث سجت کرتے ہیں اور بالآخر حضرت ابو بکر خائل تو ہو جاتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کرتے کہتے ہیں اچھا یہ تمہاری رائے ہے یہ میری رائے ہے کسی تیسرے شخص کو ہم حکم بنائیں گے اور جو وہ فیصلہ کرے کثرت رائے کی بنا پر اس پر منع کرے چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا جو رسول اللہ کی کاتب وحی تھے اور ان کو پورا قصہ سنایا کہ یمامہ کی جنگ میں مسلمان حافظ شہید ہو گئے ہیں حضرت عمر کا خیال ہے کہ قرآن مجید کو لکھوایا جائے سرکاری طور پر ہی رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے تمہیں حکم بنایا بتا تمہاری کیا راہ حضرت زید کا فوری جواب بھی وہی تھا جو حضرت ابو بخت تھا جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کہ آخر حضرت عمر نے ان سے کہا حضرت زید اگر لکھے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے حضرت زید کے الفاظ روایت میں ہیں واقعی میرے پاس کوئی جواب کوئی حرج تو مجھے نگر ایک سینٹیمنٹل چیز ہے رسول اللہ نے نہیں کیا ہم کیسے کریں لیکن کریں تو اس میں کوئی امر مانے بھی نظر نہیں آتا مگر وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے مجھ سے کہا کہ اس کام کو میں انجام دوں تو میرے لیے اتنی مشکل چیز معلوم ہوئی کہ اگر مجھے جبل احد کو اٹھانے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے آسان ہوتا قرآن مریف کی تربیت کی بہرحال وہ اسے قبول کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر کی احکام قابل ذکر رہے ہیں کہ کس طرح قرآن کی تدبیر تھی انہوں نے شہر مدینہ میں ڈھنڈورا پٹوایا جس شخص کے پاس پران مجید کی کوئی تحریری چیز موجود ہے کوئی آیات کی صورت ہے اور وہ رسول اللہ کے پاس ارضا کے موقعے پر جو تلاوت ہوتی تھی اسے کولیشن کر کے تفصیشہ ہے یا پھر رسول اللہ سے پڑھا ہوا نسخہ ہے وہ لا کر پیش کرے اس کمیشن کے پاس کمیشن کے صدر حضرت بن ثابت ہیں لیکن کئی اور مددگار بھی تھے جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے اور ان اس کمیشن کو حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے جو نسخے پیش کیے جائیں قابل اعتماد نسخے یا پیش کیے ہوئے نسخے اگر کم سے کم دو تحریری نسخے کسی چیز کو قرآنی آیت خراب ہیں تو اس کو لکھا جائے اور دو سے کم تحریری شہادتیں ہوں تو رد کر دیا میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے آپ واقف ہیں بہرحال اس طرح قرآن مجید کی تدویم ہوئی حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور اس کو خاطب وہی زید ابنِ ثابت کی نگرانی میں انجام دیا تھا اور اس چیز کو نہ بلائیے کہ رسول اللہ کی وفات پر کم سے کم 20-25 حافظ موجود تھے کچھ انصار کے کچھ مہاجرین کے اور ان کو سارا قرآن مرید حفظ تھا جن میں ایک عورت بھی تھی حضرت امر و وہ بھی حافظ تھی اور کچھ زید ابنِ ثابت کمیشن کے صدر وہ بھی حافظ تھے اس لیے جو کچھ انہوں نے لکھا اس کو اس یقین کے ساتھ لکھا کہ میرے ذہن میں موجود بھی ہے آج الحمدللہ للہ تحریری شہادتیں بھی مل گئی ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں اور رابطہ بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن مجید اس طرح لکھنے کے بعد ایک چھوٹی چیز کا مذکر کرتا ہے چلو جب لوگ نسخہ لا کر پیش کرتے تھے تو حضرت عمر اسے حسم دیتے تھے حسم کھا کر بیان کرو کہ یہ نسخہ جو تم پیش کر رہے ہو وہی ہے جو رسول اللہ کے سامنے اس کی تصویر دی جب وہ حسم کھا کر یقین دلاتے تو پھر اس سے استفادہ کیا جاتا ان آیتوں کو نوٹ کیا جاتا جب پورا قرآن لکھا گیا تو صرف زید کہتے ہیں میں نے اسے شروع سے آخر تک پڑھا اس میں مجھے ایک آیت کم نظر آئی میرے حفظ میں تو موجود تھی مگر اس تحریری نسخے میں موجود چنانچہ میں نے شہر کا کی چکر لگائی ہر ہر گھر میں داخل ہوا اولاً مہاجرین کے گھروں میں کسی کو وہ آیت یاد نہیں تھی یا کم از کم اس کے پاس تحریری عالت موجود نہیں تھی پھر انصار کے گھروں میں گیا پھر آخر ایک شخص کے پاس وہ نسخہ ملا تحریری صورت میں اور یہ کہہ کر کے وہ رسول اللہ کے سامنے پڑھا ہوگا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہدایت تھی تحریری نسخے نہ ملے اس وقت تک اس کو قرآن کی طور پر قبول نہ کیا جائے اور یہ ایک شخص کی پاس دی. لیکن یہاں مشیت خدا بندی اپنا اثر دکھاتی ہے یہ وہ شخص تھے جن کے متعلق رسول اللہ نے ایک مرتبہ خوش ہو کر ان کی کسی حرکت پر کہا تھا کہ آج سے تمہاری شہادت دو شہادتوں کے مسابق سمجھی جائے یہ قدرت کی طرف سے اس کا انتظام تھا اس طرح اس آیت کو انہوں نے اس ایک شخص سے لے کر نقل کر دیا اور پھر اسے پڑھا پھر ان کا بیان ہے میں سے دوبارہ پڑھا اس میں ایک اور آیت کی بھی کمی نظر آئی ممکن ہے وہ ایک ہی واقعہ ہو یا اس آیت یا اس آیت کے مطالعہ بہرحال وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے اسی نام والے ایک شخص کا انہوں نے وچیل بیان اور میں یہ ذکر کرتا چلوں فرض کیجئے کہ یہ آیتیں جن کے ہمارے پاس سرحد سے ذکر رہی کون سی آیتیں تھیں اگر آج ہم اس کو قرآن سے خارج بھی کر دیں تو کوئی اہم چیز ضائع نہیں قرآن مجید کی جن آیتوں کی طرف یہ اشارہ ہے اس کا مفہوم قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی موجود لیکن بہرحال جس احتیاط سے قرآن مجید کی تدوین عمل میں آئی اس کا مقابلہ تاریخ عالم کی چینی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہی نہیں ایک چیز کی طرف میں آخر میں ذکر کروں اس کے بعد یہ حقیر تقریر میں ختم کرتا کچھ عرصے کا ذکر ہے جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ کی زبان میں زمانے میں جو آرامی زبان کی انجیل تھی وہ تو موجود نہیں اس وقت قدیم ترین جو انجیل ہے وہ یونانی ہے اور یونانی ہی اسے دنیا کی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں تو یونانی مقصوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے چنانچہ ٹکڑے کامل نسخے ساری دنیا سے جو انجیل کے یونانی زبان میں ہیں جمع کیے اور ان کے ایک ایک لفظ کا کولیشن کیا جائے اس کی رپوٹ اس الفاظ یہ ہیں کوئی دو لاکھ اختلاف روایات ہیں ان میں سے ایک بٹے سات اہم ہے یہ ہے انجین کا خصہ غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو صد ہوا کی حضرت. چنانچہ جرمنی ہی में میونک یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا انسٹیٹیوٹ قرآن فورچون قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ یونیورسٹی ای میں ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر قائم اور اس کا فریدہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے جو حلمی نسخے ہیں ان کو یہاں اکٹھا کیا جائے خرید کر فوٹو لے کر بسترے ہی میں تامل قرآن مجید ہو ٹکڑے ہوں ایک صفا ایک سطر جو بھی ہو اسے جمع اس کو تین نسلوں تک جاری رکھا گیا میں جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پروفیسر پریتسل پیرس آیا تھا اس کام کے لیے کہ پیرس لائبریری میں پرانے مریض کے جو قدیم ترین نسخے پائے جاتے ہیں ان کے بھی فوٹو لکھے چنانچہ پیرس کے جنرل لائبریری میں ایسے قرآن مریض ہیں جو دوسری صدی ہندری کے کہے جاتے ہیں وہاں آیا تھا اس نے ان کی किया कि इस اس نے مجھ سے बात بیان کیا کہ اس وقت یعنی انیس سو تینتیس کی بات ہے اس وقت ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بیالیس ہزار پرانے مزید کے مختصوں کی فوٹو اور کولیشن کا کام ہمارے جا, پاس جاری تھا دوسری جنگ عظیم اس ادارے پر ایک بام گرا خانے کے تو خانے کی عمارتو خانے کی لائبریری سارا ضائع ہو گیا اس سے ایک رسوئی بھی باقی بند لیکن اس واقعے کے کچھ پہلے جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عارضی رپورٹ پروویژنل رپورٹ شائع اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مزید کے نسخوں میں مقابلہ کرنے کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ بھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کبھی کہیں کہیں کاتب کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلافی روایاتی اب بھی نہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کاتب کی غلطی ایک نسخوں میں ہوگی وہ کئی نسخوں میں نہیں مثلا فرض کیجیے بسم اللہ الرّحیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسم اللہ بسم الرحمٰن الرحیم مثلا صرف ایک نسخے میں باقی کسی نسخے میں ایسا نہیں ہے سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو ہم کاتب کی غلطی کرا دیں یا کہیں کوئی لفظ بڑھ گیا ہے بسم اللہ اللہ الرحمٰن الرحیم آیا ہے ایک نسخے میں باقی نسخوں میں, میں نہیں ہے تو اسے کاتب کی غلطی کرا دیں گے اور وہ کہتا ہے کہ ایسی چیزیں ہم کو ملتی ہیں صحب قدم سے کاتب کی غلطی سے کہیں کہیں کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں لیکن اختلاف روایت یعنی ایک ہی فرق کئی نسخوں میں ملتا ہے ویسا کہیں یہ ہے قرآن مجید کی تاریخ کا خلاصہ جس سے ہمیں نظر آئے گا کہ خدا کا خدا جو فرمان ہے حافظ ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے وہ واقع اطراف ایک صحیح چیز نظر آتا ہے ان واقعات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے لیا جا. السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری حقیق تقریر کو توجہ کے ساتھ سنا گیا اور اس کی وجہ سے کچھ سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے اور ان کو پیش کیا گیا میں کوشش کروں گا کہ اپنی ناچیز قابلیت کے مطابق ذہن کے میں جو جواب آئے گا وہ آپ سے علاقہ یہ ظاہر ہے کہ ایک مختصر تقریر میں جو ایک گھنٹے پر مشتمل رہی ساری چیزوں کا بیان کرنا ممکن نہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کسی تحریری چیز کو میں نے پڑھا نہیں بلکہ ورزشہ آپ سے کچھ بیان کرتا چلا رہا ہے۔ چنانچہ ایک ایسی ہی چیز حضرت عثمان کے زمانے کی تدوین کے مطابق چنانچہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور دو سوال اس بارے میں بھی آئے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو صدیق صلی اللہ عنہ کے زمانے میں پران مجید کی تحریر تزوین مکمل حضرت ثابت کی کمیشن کے سلسلے میں تو مدین نے لکھا ہے کہ یہ نسخہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ان کی وفات تک وہ انہیں کے پاس رہا جب ان کی وفات ہوئی تو وہ نسخہ ان کے جانشین حضرت ابوبکر حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی شہادت واقع ہوئی تو وہ نسخہ ان کی بیٹی ام المومنین رسول اللہ کی زوجہ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا امہات المنی میں رسول کریم کی زوجات متحرات میں سب پڑھی لکھی نہیں تھی بعض کو صرف پڑھنا آتا تھا بعض کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آتا تھا اور بعض عملی تھی اس میں کوئی اعتراض کا مقصد نہیں ہے صرف میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ان محدود عورتوں میں سے تھی جن کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطالعہ لکھا ہے کہ انہیں پڑھنا آتا تھا لکھنا نہیں آتا جو بھی ہو بہرحال جب حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے لیے تیار شدہ نسخہ حضرت حفصہ کے قبضے میں چلا گیا غالباً ان کی ذاتی شخصیت اور وجاہت کی بنا پر حضرت عمر کے جانشین حضرت عثمان نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ نسخہ ان سے لے لیں رسول اللہ کی بیوی کے پاس انہیں کے پاس رہنے دیا خاص کر اس لیے کہ حضرت عثمان خود حافظ قرآن تھے ان کے پاس ان کا اپنا نسخہ تھا انہیں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ اس نسخے کو حاصل کریں۔ لیکن ایک واقعہ پیش آیا اس کی بنا پر ضرورت پیش آئی کہ وہ نسخہ دوبارہ خلیفے کے پاس لایا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو غیر معمولی تیز فتوحات ہیں چار دانگے عالم میں تو بہت سے لوگوں کو جو دنیا کے الگ ہوتے ہیں اور کے تحت اس کا خیال آیا کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان بنا لے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے وہ نہ سکتے تھے چاہے اس کی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے تو میں نہیں کہتا بٹ ایسے لوگ تھے جو ظاہر تو اپنے کو مسلمان کہتے تھے حقیقت میں اسلام کے دشمنی تھے اور ان کی کوششیں تھیں کہ اسلام کو اندر سے ٹھیس لگائی جائے اسی سلسلے میں وہ قرآن مجید پر بھی حملہ کرتے رہے کوئی اہمیت نہ رہی ہو لیکن ایک واقعے سے اس میں گریویٹی پیدا ہو گئی ایک سخت صورت حال پیدا ہو گئی. وہ یہ کہ مطلب عثمان کے زمانے میں ایک فوج بھیجی گئی آرمینیا سے جنگ کرنے کی آرمینیا کا تصور غالباً آپ کے ذہن میں نہ ہوگا یوں سمجھیے کہ شمالی ترکی جہاں آج کل ارجروم شہر ہے اور ایرانی سرحد کا علاقہ ہے اس علاقے میں آرمنی رہتے تھے وہ علاقہ آرمینیا کا ارادہ تو خست اللہ نے جو بخاری کے اشارے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مطلب عثمان کی ایک فوج جب شہر ارزن روم کے قریب موجود تھی یہ ارزن روم اب ارز روم بن گیا ہے تو اس وقت فوج میں ایک حادثہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ امام میں اور مخت میں بادیاتوں کی خراج میں جھگڑا ہوا امام نے ایک طرح سے عبارت پڑھی اور خاریوں نے کہا نہیں یوں نہیں وہ یوں ہے ان کو ہمارے استاد فلان صحابی نے عراق میں یوں پڑھایا اس نے کہا اس کو میرے استاد فلاں صحابی نے شام میں یوں پڑھایا اور دونوں اپنی باتوں پر اڑے رہے اور قریب تھا کہ تلوار چلے اور کنرے جی فوج کے کمانڈر ان نے بہت ہی تدبر کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کیا جب وہ فوج مدینہ واپس آئی تو کمانڈر ان چیف میں حضرت حضیفہ ابن یمان اللہ عمنہ نے گھر جا کر بیوی بچوں کو دیکھنے ان کی خیریت پوچھنے سے بھی پہلے شیرہ خلیفے کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المومنین امت محمد کی خبر لی خبر پیش آیا تو انہوں نے اس پر حضرت عثمان میں ممکن ہے اور چیزیں ایک چیز تھی وہ یہ ہے کہ کوئی کام ان کے ذہن میں آتا فیصلہ کرتی تو فوراً اس کی تعلیم جیسے ہی ان کے سامنے یہ صورتحال لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ تمہارے پاس جو نسخہ ہے حضرت ابوبگر کے لیے تیار شدہ وہ مجھے مشتاق ہو استفادہ کرنے کے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا وہ نسخہ ان کے پاس آیا اب انہوں نے پرانے کاتب بھائی حضرت زید نے ثابت ہی کہ سپر سے دوبارہ کیا حضرت عثمان کے لیے تیار شدہ نسخہ یہ کہہ کر کہ اس کی نخلیں تیار کرو اور ان نقلوں کا مقابلہ کر کے نظر ثانی کر کے اور کر کے اس نے اگر کوئی غلطیاں کتابیں کی رہ گئی ہوں تو ان کی اصلاح کرو اور اس کی شخص بہت فلاں بجے سے پیش آئے اور انہیں دوسری ہدایت وہ ہدایت یہ تھی کہ قرآن مزید چونکہ عربی زبان کی پہلی کتاب ہے اس لیے ابتدائی زمانے میں عربی خط میں کچھ خامیاں ہو سکتی فائنی ورک کا اس لیے حضرت عثمان نے ہدایت دی کہ اگر املا میں تلفظ کی ضرورتوں کے لحاظ سے کچھ ترمیم کی ضرورت محسوس ہو تو اور یہ کہا کہ عربی زبان مختلف علاقوں میں کچھ فرق بھی رکھتی ہے ابھی دینش کے لوگ الگ طور سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں مدیرے کے لوگ اور, اور فلاں کے لوگ اور اس لیے اگر کسی لفظ میں اختلاف پایا جاتا ہے تلفظ کے سلسلے میں تو مکہ معظمہ کی دیا رت کے مطابق مکہ معظمہ کے تلفظ کے مطابق پرانے مریض کو لکھ چنانچہ حضرت زید ثابت دوبارہ اس پرانے نسخے کو سامنے لے رکھ کر نقل کرنا شروع کرتے ہیں اپنے چند مددگاروں کی مدد اور حضرت عثمان نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ اگر تمہارے جو کمیشن ہے اس میں آپس میں اختلاف نہ ہو تو مسئلہ میرے پاس بھیجو میں خود اس کا فیصلہ کروں بدقسمتی سے وہ واقعہ جو ارض روم میں پیش آیا تھا کہ فلاں آیت کے متعلق یا فلاں لفظ کے متعلق فوج میں جھگڑا ہوا جھڑک ہوئی کوئی تفصیلیں نہیں ملتی یہ کیا لفظ سکتی مجبوری ہے اسے ہم حل نہیں کر سکتے البتہ یہ دوسری چیز کہ تلفظ کے متعلق قبائلی دیالکس میں اختلاف ہو ایسی ایک مثال جہاں تک میری میں ہے پیش آئی قرآن مجید میں تابوت کا ایک لفظ آیا ہے جس کے معنی صندوق کے حضرت کی چیزیں رات کے زمانے میں ایک ندی کی ہاتھی ایک تابوت میں رکھی ہوئیں تو اس کا تلفظ مدین منورہ کے دیالق میں تابو ہوتا تھا آخر میں ہے کہ ساتھ اور مکہ معظمہ کے لوگوں سے تابوت طے کے ساتھ پر. اس پر کمیشن کے ارکان متفق نہیں ہو سکے یہ چیز حضرت عثمان کے پاس پہنچائی گئی حضرت عثمان نے کہا تابوت بڑی طے کے ساتھ ہی کوئی بڑی اہمیت کی چیز نہیں لیکن میں تفصیلیں اس لیے دے رہا ہوں یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مزید کی جو کہتے ہیں تدبین ہوئی اس کی حقیقت کیا ہے شط اس قدر ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے کے قرآن کی نقلیں کی گئیں املا میں ریٹچس کر کے کہیں کہیں کچھ ترمیم کی گئی لفظ کی آواز کو نہیں بدلا گیا لیکن اس آواز کو کس طرح لکھیں کے میں کچھ اس کے بعد اس کے ایک روایت میں چار نسخے اور ایک روایت میں سات نسخے تیار کیے گئے اور حضرت عثمان کے زمانے میں جو معیار تھا علمی دیانتداری کا اس کے تحت انہوں نے حکم دیا کہ ان ساتوں نسخوں کو ایک کے بعد ایک پبلک طور پر مجید نبوی میں ایک شخص بابا دید بلن شروع سے لے کر آخر الحمد للہ ربی العالمین سے لے کر بند آج تک پڑھیں تاکہ کسی شخص کو بھی یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت عثمان قرآن میں کہیں تبدیلی کی ہے کہیں اپنے مساخر کا اضافہ کر دیا کہیں دوسرے کی کر ایسی نہیں ہے نہ کوئی اضافہ کیا گیا ہے نہ کوئی اس میں کمی کی گئی ہے امین ومان میں اس کو نقل کیا گیا ہے جب یہ سارے نسخے اس طرح پڑھے گئے اور کابھی سب کو اطمینان ہو گیا کہ نسخے صحیح ہیں تو حضرت عثمان نے اسے اپنے بشی امپائر کے اگر یہ لظمہ استعمال کر سکوں مختلف صوبوں کے صدر مقاموں پر وہ نسخے بھی حضرت عثمان کے زمانے کی اسلامی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے سن ستائیس ہجری میں, رسول کریم کی وفات کے پندرہ ہی سال بعد اسلامی فوج ایک طرف یورپ میں داخل ہو جاتی ہے اسپین اور دوسری طرف دریا جی کو عبور کر کے ماورا نہر میں چین میں داخل تین براعظموں پر اسلامی سلطنت پھیل جاتی ہے یورپ ایشیا اور افریقہ اس کے بڑے صوبوں میں پرانے مجید کے یہ نسخے بھیجے گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ آئندہ سے صرف انہیں سرکاری مستند نسخوں سے مزید نقل رایا کریں اور یہ الفاظ بھی تھے اگر کسی کے پاس کوئی نسخہ استخلاف پایا جاتا ہے تو اسے پھاڑ دیا جائے اس کی تعمیر کس حد تک ہوئی تو کوئی پتہ نہیں چلتا اور املاً ناممکن بھی تھا کہ تین بر اعظموں کے ہر ہر مسلمان کے گھر میں پولیس جائے اور پرانے مریض کو شروع سے آخر تک اس کے پاس کے نسخے سے مقابلہ کرے اور پھر اس میں کوئی اختلاف نظر آئے تو اس نسخے کو تباہ کیا جائے تاریخی طور پر ایسے کسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اور عمل وہ ناممکن چیز تھی لیکن بہرحال حضرت عثمان کے زمانے سے آج تک پرانے مجید کے جو نسخے ہمارے پاس نسل چلے آ رہے ہیں وہ پہلی سدی ہجری سے لے کر آج تک کے نسخے ہیں حلمی بھی متبوار حضرت عثمان نے جو چار یا سات نسخے مختلف مقامات پر بھیجے ان میں سے چند اب تک محفوظ سمجھے گائے ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن روایت ہے کہ یہ ان نسخوں میں سے ہے البتہ ہم اور اخصلاحت کرتے ہیں کہ ایک نسخہ تھا جو عاطف زدگی میں ضائع ہو گیا ایک نسخہ تھا جو ایک مرتبہ شدید بارش کے زمانے میں جب سیلاب آیا اس میں تباہ ہو گیا فلاں اس طرح کچھ روایتیں ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چند نسخے موجود ہیں ایک نسخہ آج کل روس میں شہر تاشکند میں ہے وہاں کیسے پہنچا اس کا قصہ یہ ہے کہ یہ نسخہ پہلے پایا جاتا تھا دمشق میں جو بنی ہمیا کی صبر مقام تھا پایا تھا جب دمشق کو تیمور لنگ نے فتح کیا وہ بھی مسلمان ہی تھا بھی مسلمان تھے مسلمانوں میں جو جنگ ہوتی ہے ان میں سے ایک جنگ یہ بھی تھی تو وہاں کے مال غنیمت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کے طور پر قرآن مجید کا جو حضرت عثمان کا نسخہ دمشق میں تھا اپنے ساتھ ثمرخند لایا اپنے فخر میں رہا گزشتہ صدی میں روسیوں نے ثمر کو فتح فتح کرنے کے بعد اس نسخے کو جس کی بڑی شہرت تھی روسی کمانڈر ان چیف نے وہاں سے لے کر سینٹ پیٹرز کو منتقل کر دیا جو آج کلنگ کا کہلاتا ہے جو پہلے روس کا وہ نسخہ رہا میں میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زار کی حکومت ختم ہو گئی اور کمیونسٹوں نے حکومت پر قبضہ کر دیا اس وقت روس سے بہت سے روسی باشندے جو کمیونسٹ حکومت کے تحت رہنا نہیں چاہتے تھے ملک چھوڑ کر دنیا میں تتر ہو گئے اور ان میں سے ایک شخص پیرس بھی آئے جو جنرل علی اکبر توپچی باشی کے نام سے میں خود ان سے مل چکا انہوں نے اس کا قصہ مجھے سنا کہنے لگے کہ جب زار کو قتل کیا گیا اور میں فوج میں ایک بڑے افسر کی حیثیت سے موجود تھا لینن گراڈ میں سینٹ پیٹرز بورگ ہی میں فوراً میرے ذہن میں ایک چیز آئی میں نے ایک کمانڈو بھیجا شاہی محل پر جا کر قبضہ کرو تلاش کرو شاہی کتب خانے کے اندر پرانے مجید کا جو حضرت عثمان کا نسخہ ہے وہ لے آ کمانڈر گیا لے آیا انہوں نے ایک فوجی بڑے افسر کی حیثیت جنرل کی حیثیت سے ریلوے اسٹیشن پر جا کر وہاں کے اسٹیشن ماسٹر سے کہا مجھے ایک انجن درکار اس انجن میں اس قرآن کو رکھا اور اپنے آدمیوں کی نگرانی میں انجن ڈرائیور کو حکم دیا کہ جس قدر تیزی سے جا سکتے ہو اس انجن کو لے جاؤ ترکستان چنانچہ قرآن مجید کا یہ نسخہ اس طرح, طرح ترکستان پہنچ گیا اور اس کی اطلاع کمیونسٹ فوجی کمانڈروں کو چند گھنٹوں بعد چنانچہ اس کی تعاقب میں انہوں نے دوسرے انجن اور افسر روانہ کیے لیکن ان کی ہاتھ سے باہر نکل گیا اور یہ پہنچ گیا तक چنانچہ آج تک وہ وہی محفوظ ہے اور روسی حکومت اب یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم اسے دوبارہ لیں تو مسلمان رعایت کو छेड़ना چھیڑنا ہے میرے اس جیب میں رقم ہے یا اس جیب میں ہے कोई کوئی فرق نہیں मेरा بھی میرا ملک ہے मेरा برار है میرا ملک ہے تو جہاں ہے رہنے کو تو اب تک وہاں ہے کے زمانے میں اس پرانے مجید کا فوٹو لے کر ایک نسخہ چھاپا گیا کل پچاس نسخے اور ان میں سے چند نسخے میرے علم میں ہیں اور محفوظ ہیں دنیا میں ایک آدھ امریکہ میں ہے ایک آدھ انگلستان میں ہے ایک میں نے کابل میں دیکھا تھا ایک مصر کے کتب میں پایا جاتا ہے بہرحال بڑی تختی کا تقریباً ایک گز لمبا پرانے مریض کا نسخہ ہے جس میں نقطے وغیرہ یعنی کہیں نہیں ہیں اس کا فوٹو شائع کیا گیا تھا وہ اب تک محفوظ ہے میرے پاس اس کا مائکرو فلم یہ ایک نسخہ ہے دوسرا نسخہ استنبول میں پایا جاتا ہے اس کا قصہ یہ ہے میں وقت بہت, بہت لے رہا ہوں میں نہیں سمجھتا باقی صرف حد تک موقع جواب کا آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن قرآن مجید کا چونکہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کی تاریخ مکمل کرنا چاہتا ہوں دوسرا نسخہ استنبول اس کا قصہ یہ ہے پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب ترکوں کو حجاز سے نکالا ملا شریف حسین وہاں عدم رنجا فرما کر رشید لائے تو ان کی خواہش پر سلحانہ سیبر میں جو متحدین یعنی علائد اور ترکوں کے درمیان ہوا تھا علاوہ اور چیزوں کی ایک دفعہ یہ ہے ترکی حکومت واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید کا جو قدیم ترین نسخہ وہ مدینے سے اپنے ساتھ چورا کر لے آئے ہیں وہ واپس کریں گے شریک اسے۔ میں, سیبر میں یہ دفعہ موت بعد میں ترکوں سے مطالبہ کیا فاتحین نے انگریزوں وغیرہ نے اور ترکوں نے جواب دیا ہم وہ نسخہ ضرور لائے لیکن حفاظت کی خاطر اس کو استنبول میں رکھنے کی جگہ ہم نے فلاں گاؤں میں رکھا تھا شدید بارش کے زمانے میں ایک دن وہاں سیلاب آیا اور نسخہ ضائع یہ صحیح ہے یا ڈپلومیٹک جواب ہے خدا بہتر جانتا ہے ان کا بیان ہے کہ ہم اس کی, کی تعمیر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نسخہ ضائع نے بھی کوئی اسرار نہیں کیا وہ خصہ ختم ہو اب استنبول میں تو کافی سرائے نامی جو میوزیم ہے وہاں ایک نسخہ موجود ہے جس کو حضرت عثمان کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے اور سورہ بقرا کی آیت و سیخسی کا حملہ پر خود میں نے دیکھا ہے کچھ سرخ دھبے پائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا خون ہے کیونکہ وہ کس وقت لاگت کر رہے تھے اس وقت انہیں شہید کیا گیا تھا اور تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ ان کا خون کس آیت و سیکسی کا اللہ پر پڑا ہے وہ نسخہ موت کس طرح وہ نسخہ وہاں آیا ہے یا یہ مدین منورہ کا وہی نسخہ ہے جس کے سیلاب میں ضائع ہو جانے کا معنیٰ کیا گیا تھا یا کوئی دوسرا نسخہ ہے اس کا مطالعہ میرے پاس کوئی ظلم نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عثمان کی طرف جو منسوب نسخے ہیں ان میں سے ایک نسخہ کاشکن میں ہے اور دوسرا نسخہ وہ ہے جو اب ترکی میں استنبول میں تو کبھی سرائے میوزیم نامی مقام پر نہ ہے اور وہ پبلک ہے ارشد جو استنبول جائے اسے دیکھ بھی سکتا ہے تیسرا نسخہ ایک اور ہے اور وہ انڈیا آفس لائبریری لندن اس کا فوٹو میرے پاس ہے جسے میں نے دیکھا اس پر ہمارے مغل بادشاہوں کی مہرے ہیں مجھے یاد میں جہانگیر کا یا کس بادشاہ کی مہرے ہیں اس نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان کا نسخہ ہے جس جو میرے پاس آیا ہے میرے لیے بڑے تفارو کا باعث ہے ان نسخوں کے خط میں ان نسخوں کی تختی میں کوئی فرق نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم اثر تھے اور جھیلی پر ہیں کاغذ بھی نہیں ممکن ہے اگر دسمانی کے نسخے ہوں ممکن ہے اس زمانے میں یا اس کی خوشی بار نیچے ہوئے نسخے ہوں بہرحال یہ چیز ہمارے لیے قابل مسرت قابل فخر قابل اطمینان ہے کہ ان نسخوں میں اور موجودہ مشتعلہ نسخوں میں باہمت کہیں بھی کوئی فرق نہیں پایا یہ حضرت عثمان کے قرآن کے متعلق دریافت کا جواب ہے کہ حضرت عثمان کو جامع کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہو اس کی تعویل ہمارے موریخوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کیا جو اختلاف لوگوں میں پایا جاتا تھا اس سے ان کو بچانے کے لیے مکہ معظمہ کی ڈیالٹ والے قرآن کو انہوں نے نافذ کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ نے اگر اجازت دی تھی کہ مختلف قبائل کے لوگ مختلف انداز میں مختلف الفاظ کو پڑھیں اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ مکہ معظمہ کی عربی اب ساری دنیا اسلام میں نافذ ہو چکی ہے رائج ہو چکی ہے مستعمل ہے لہذا اب ان اختلافات کی ضرورت نہیں اس طرح حضرت عثمان نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کر دیا خدا ان کی روح پر اپنے برکات ماری Uh, معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ کی کبھی تشریح نہیں میں ہو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ تشریح نہ فرما اس بنا پر میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ نے خود اس کی تشریح فرما دی ہوتی بعد میں کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کوئی رائے نہ. اب صورت حال یہ ہے کہ کم, سم, کم سے کم ساٹھ آج بھی لوگ نئی نئی رائے دے رہے نتیفے کے طور پر میں یس کرتا ہوں انیس سو تینتیس کی بات ہے میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو ایک عیسائی हम جماعت میں ایک دن اس سے کہا بعض اور ساتھی بھی موجود تھے روف مخطاط کے متعلق ایمان اب تک کچھ نہیں سمجھ سکے میں سمجھا میں بتاتا ہوں وہ کیا چیز وہ تھا موسیقی کا ماہ وہ کہتا ہے یہ گانے کے جو غیر و فلاں ہوتی ہیں ان کی طرح شام تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں مقروف مخط کے مفہوم کو جاننے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں کوشش کرتے ہی رہیں گے Uh, اپنی حد میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے شوائے ایک چیز کی. اور یہ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کچھ اشارہ ملتا ہے کہ ایک دن کچھ یہودی رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ تمہارا دن کب تک رہے گا کمودی شیش مفہوم کے الفاظ انہوں نے ادا کیا تو رسول اللہ نے فرمایا حریف لامی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری مدت علی ایک لام بیس اور نیم تیس اکیاون سال رہیں گی الحمد للہ سال بعد تمہارا دین ختم ہو گیا کہا مجھ پر علی فلام رابینا کہا دو سو اکیس سال اکتیس سال پھر آپ نے کہا مجھ پر فلام بھی وغیرہ وغیرہ پڑے اس طرح کی اشارہ کی ہے تو ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے چلے <سؤال> تو ان کو کنفرم کرنے کے لیے شاید رسول اللہ نے اس طرح کا جواب دیا تھا لیکن اس میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حروف کی عددی قیمت اس طرح آپ لوگ واقف ہیں حلیف کے معنی ایک کے بے کے معنی دو کے جین کے معنی تین دال کے معنی چار اس طرح پرانے زبان میں جو اٹھائیس لفظ ہیں ان سے بہت ہی طریقے ایک ہزار تک کو ہم لکھ سکتے ہیں پہلے ایک سے نو تک پھر دس بیس تیس نبے تک پھر اس کے بعد ایک سو دو سو نو سو تک اور پھر آخری لفظ جو غین ہے اس سے ہزار اس طرح ایک سے ہزار تک لکھنے کی صورت پیدا ہو گئی ہے تاکہ لکھنے ہنسا لکھنے میں اگر کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہو تو حرف کے ذریعے سے اس میں زیادہ یقین پیدا کیا جائے اور یہ چیز دنیا کی اور زبانوں میں بھی ملتی ہے دنانی زبان میں بھی یہ چیز پائی جاتی حروف کی قیمت ہے میں نے سنا ہے کہ سنسکرت میں بھی موجود ہے لیکن سنسکرت میں حروف تہجی 28 سے بہت زیادہ ہیں تو ایک مہاسنت ہے سو ہزار لاکھ کروڑ ارب سنگ سنگانے ہمارے لیے کافی ہے ایک ہزار کی مدد سے ہم اپنی ضرورت یہ تھا عروف محقات کے متعلق میرے معلومات کا خلاصہ اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں آپ کو کوئی اور جواب دے نہیں سکو بہتر ہوتا اس لیے کہ اس بارے میں اتفاق رائے کریم اگر لکھے पड़े ہوتے تو آپ کی عزت بڑھ جاتی یا جا عرمی تھے تو آپ کی عزت گھٹ گئی اس بارے میں کوئی خدا نہیں ہو سکتا باقی خود قرآن مجید خود کہتا ہے میں انسان کی چیز نہیں ہوں میں خدا کا کلام ہوں فرشتے اس کے شاہد میں خدا شہادت دیتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور لایات الباطل بین یادی غلام خلتی اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا اور اس نے ایک چیلنج بھی دیا ہے جو میری دانش میں اس کے کھدائی ہونے کا ثبوت ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت یعنی تین صحایتیں کا قرآن جیسا جیسی دس صورت قرآن جیسا ایک قرآن لکھنے کی کوشش کرو دنیا کے سارے انسان سارے جنات کی مدد کے ساتھ اور تم نہیں لکھ سکتے یہ قرآن کا چیلنج تھا اور اس قرآن کے چیلنج پر آج تک بھی چودہ سو سال کی بات کسی نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جسے لو خبر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ کہنا کہ قرآن مریض کسی انسان کی تصنیف ہو تو اس کی عزت بڑھ جائے گی میرے نزدیک کوئی یقینی چیز میں شخصی طور پر مجھے اسے کچھ حقیقی ایک دوسرا شباب ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک کوئی آیا خران ندی سے نکال بھی جائے تو کوئی حرج نہیں باقی ہوگا کہ اس قسم کی دوسری آیات موجود ہیں جس سے اس کا مفون ادا ہو سکتا ہے اس کمی بیشی کے امکان کی ضرورت کیوں محسوس کی میرے مفہوم کو شاید میں نے ٹھیک طور سے ادا نہیں کیا بہرحال آپ نے پوری طرح سے اسے سمجھا میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کوئی آیتیں نکال نکالتا ہیں میں نے صرف یہ کہا کہ اگر قرآن مجید کی جن آیتوں کے متعلق یہ روایت آئی ہے کہ وہ دو تحریری صورتوں میں نہیں ان میں حقیقت کوئی ایسی ایک مہم چیز نہیں ہے کہ اگر وہ اتفاقہ نکال دی گئی ہے تو اس سے قرآن کی جو تعلیم جو اسلام آیا ہے اس میں تبدیلی مثلاً فرض کیجئے ایک آیت میں یہ ذکر ہے یا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں پرس سیدھے یہ آیت نہ ہو تو اس کا امکان تھا کہ اسلام موجود نہ رہ سکے اور وہ مثلاً شرک اور الحاد فلاں فلاں بن جائے جن آیتوں کا طرف اشارہ ہوا ہے اس روایت میں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی رسول و نام فضیت محضیل العلیہ تم اُلف الم طب اللہ اس طرح حل کیا جائے والداً صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ شان نظور کے متعلق ہی اور چیزوں کے متعلق بھی اگر حدیث میں اختلاف پایا جاتا ہے تو جس طرح ہم اس کو حل کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی حل کیا جائے گا اور یہ دیکھیں گے کہ یا یہ روایت صحیح ہے یا وہ روایت صحیح ہے اس کے راوی زیادہ قابل اعتماد ہیں یا اس کے رادی زیادہ قابل اعتماد ہیں تو جس طرح کا جو طریقہ حادیثوں کی عام اختلافات کو رفع کرنے کے مطابق ہے وہی اس کے مطالعے بھی استعمال کیا جا سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ شان نزول کے مطالعہ جو اختلافات ہیں انہیں کوئی بڑی اہمیت بھی نہیں اس معنی میں فرش کیجیے کہ ایک رات یہ کہتا ہے کہ جس رات اس میں رفیق کی آیتوں کے بعد سب سے پہلے سورہ قلم ناری دوسرے کہتے ہیں نہیں سورہ سر فلاں ہوا تو اسے کوئی خاص بڑی اہمیت میرے میری دانش میں نہیں ہے اور یہ صاحباتی واقفیت کا مظاہرہ ہوتا ہے انہیں جیسا یاد رہا انہوں نے اس طرح بیان کیا اس کے متعلق حفاظت میں نے کبھی غور کیا نہیں مطالعہ کیا نہیں اسی لیے اسی طرح خفا کرتا ہے علم کا رخا کون سی صرف وہ حافظہ تھیں یا جناب علم سلم اور عائشہ بھی حافظہ تھیں کا رکھا ایک انصاری اور بہت قدیم مسلمان شکر ناچے لکھا ہے کہ جب جنگ بجر میں سن دو ہگری میں رسول اللہ مدینے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کی یار رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے چلو میں اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا ان کے مطالعہ اور یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ یا عملی یا علمی دشواریاں پیدا کی وہ یہ کہ حضرت علم و رقا کو رسول اللہ نے ایک مسجد کا امام نام فرمایا تھا جیسا کہ سنا نبو داود اور مسن احمد نمبل میں ہے اور یہ سوال اور یہ بھی کہ ان کے پیچھے مرد بھی نماز پڑھتا یہ کہ ان کا ایک مؤزن مرد تھا ظاہر ہے کہ معذن بھی بطور مختدی کے پیچھے نماز پڑھتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو امام بنایا جائے حدیث کے متعلق یہ گمان ہو سکتا تھا شاید ابتدائے اسلام کی چیز ہو بعد میں رسول اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا لیکن اس کے برعکس یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے تک زندہ تھی اور اپنے فرائض کو انجام دیں اس لیے سوچنا ہمارا کام ہے ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ عرض کرتا ہوں کہ بعض وقت عام فائدے میں استثنا کی ضرورت پیش آتی ہے رسول اللہ نے ان استثنائی ضرورتوں کے لیے یہ استثنائی تعین بھی فرمایا تھا چنانچہ میں اپنے ذاتی تجربے کی ایک چیز بیان کر چند سال پہلے کا واقعہ ہے ایک افغان لڑکی طالب علم طور پر آئی تھی اس پر ایک ہالینڈ والا جو ہم جماعت تھا آشف اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنا دین بدل کر اسلام قبول کر لیا اور پھر ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا نکاح کے فوراً ہی بار ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب میرا شوہر مسلمان ہو گیا اور وہ اسلام پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے نماز مشکل لیکن اسے نماز نہیں آتی اور اشرار کرتا ہے کہ میں امام بن کے نماز پڑھوں وہ میرے پیچھے پھرا تھا کیا کروں میں نے اسے جواب دیا کہ کسی عام مولوی صاحب سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جائز لیکن میرے ذہن میں رسول اللہ کے طرز عمل کا ایک واقعہ ہے برقع کا اس لیے استثنائی طور پر تم امام بن کے نماز پڑھو تمہارا شوہر مختلی بن کے تمہارے پیچھے نماز پڑھے اور اپنے شوہر سے اظہار کرو کہ وہ جلد سے جلد جو قرآن میں نماز کی ضرورتیں ہیں یعنی کم سے کم تین سوروں کو زبانی یاد کرنا اور تشغول وغیرہ اسے یاد کر لیں پھر اس کے بعد وہ تمہارا امام رہے گا اور تم اس کے پیچھنا مارتا اور دوسرے الفاظ میں اطنائی ضرورتیں جو امت کو کبھی پیش آ سکتی تھیں ان کی پیش بندی میں رسول اللہ نے یہ انتخاب فرمایا تھا شاید یہ وجہ ہو اس بات